ہوا مطلب ہوا نہ پڑھو اور جبکہ حضرت مولانا روایت روا چی کوئی بات نہیں کوئی اعتراض نہیں سمجھ والے <tid> اللہ تعالی <tid> <محمد> <tid> رمضی> رمضی <tid> دیکھو, <tid> رسول اللہ پڑھی صلی اللہ نماز پڑھا رہے اللہ اللہ نے مگر کسی آدمی نے کچھ پڑھیا فرمانے پتا نہیں چگڑا کیوں ہو رہا سی لڑائی دیکھو مالی پتہ نہیں سنگھ تو نہیں ڈانٹے گا یہ تاجواستے ماں جا رہا ہمیشہ سامنے سامنے ہوں پتہ نہیں گل ہے ہوں کتنے گیا تاجواستے کینوں ڈانٹا مولا سب بے کا لا لا وہ بندے نے سب اس مربے کا لالا پڑیا, پڑیا ہوں دیکھو ो जान पिछले सूरज फात्या न पढ़ो इमाम जो आदमी सूरज फात्याह नहीं, नहीं पढ़ता नमाज हो जाती है رواج پیش کرو جبکہ چار تین سو چوتی فرمایا یا یا بن یا بن یا حا حضرسو نے سورت بازیا نہیں پڑھی تو پڑھیا ہے جی پکی آؤ ہن میں تانوں آندے نے ایک لفظ بیاسا نہیں جِدا مطلب ہے ہوے کہ یہ آزادی اے تے آزادی آؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کے روایت صحیح ابن حبان ص 142 جلد نمبر 4 فرماندے ہیں اخبار انا محمد بن کی صحابہ نے قلیما قال عبد السلام محمد بن یحییہ زوہلی نہیں پڑی اور میں پچھیا دیکھو حدیث تو پڑیئے جلد سب آئے سب مولانا پڑی کا جواب نہیں نام کی عدیش اللہ دے ربی فرمایا, کا, کا. فرمایا, میرے پہنی اللہ تعالیٰ نے میں اپنے اور اپنے درمیان نماز پنڈی ہے نماز تقسیم کی مولانا میرا ایسی, کہ اللہ نماز سورت فاطہ نہیں پڑھی جاتی اور نماز کم نہیں دن ہوں تو میں پوچھا جی میں امام کے پیچھے ہوا پھر بھی سورج اور اگر ایک بندہ پڑھتا ہے بوجھ ہونا اج بھی کوئی اونچی پڑھے تو امام توجھ ہے جہاں بندہ ایسا امام درد پڑھتا کوئی بوجھ نہیں اچھی ایک نہیں ہزار بندے نام سے نظر ہوئیے نام سے بوجھ نہیں ہوا ہو گیا سے ایک آدمی آیا پڑھیا بھی آیا کچی آواز نہ منہیں پڑھا جو تا مطالبہ جو ساام کے پیچھے سورت فادا تو بغیر نماز نہیں امام کے پیچھے سورت فاجہ تو بغیر نماز نہیں نہ کوئی بات پیش کرو مولا نا لو لمتا پالو یہ نہیں ان شاء اللہ, اللہ یہ مناظر ختم ہو جائے گا اپنے نتیجے گا. <سؤال> <نحن> مو <دارت سلیدار> مولانا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت پیش کی تھی اثروں کا میں نے کہا تھا اس میں رابی شریک ہے اور میں نے تقریب کا حوالہ دیا تھا وہاں لفظ ہے انہوں نے ایک جگہ سے قتل پڑ دیا کاش کی اسی میں آگے پڑھتے تہذیب و تہذیب سے وہاں لوگ یہ بھی ہے سی الفظ سی اس کا حافظہ بہت خراب ہے اور جس کا حافظہ خراب ہو آپ نے اس کی روایتیں لینی ہیں اس کی روایتیں تو وہ لینا جو نے آپ سے معذ اللہ خراب کرے سعید مضطرب الحدیث اگے الحدیث، اگے لازے ہے اگے لازے یغلے تو کرتا ہے تو کرتا ہیں میں پیش کر رہا تھا. یہ بات پوری میں سمجھا دوں واقعہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث معتا مالک سے میں پیش کر رہا تھا ایک آدمی نے آپ کے پیچھے کی کی نبی پاک نے وہاں اس کو ڈانٹا کس طرح مالیا میں یہ کہہ رہا تھا یہ مالیا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان بڑے غصے میں آ جائے اور ڈانٹے کسی کو جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام خود خود کی غیر حاضری پہ بڑے ناراض ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا مالیا وہی لفظ نبی پاک نے امام کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے استعمال کیا ہے اور آگے میں کہہ رہا تھا آپ کو بڑی مالیا منازع قربان میں کہہ رہا تھا منازعات کمانا نبی پاک نے جو خود بتایا تو کیا ہے اس حدیثِ منازت جو میں پیش کر رہا تھا حدیثِ قدسی ہے وہ القبریہ و ردائی والعظمت و ازاری وہاں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے بتایا تکبر میرا حق ہے جو آدمی بندہ بھی ہو اور کرے تکبر تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے اب منازات کا معنی ہمیں پتا چلا کہ حق ہو کسی کا لے لے کوئی اور تو وہاں ہے جھگڑا نبی ہیں القرآن یہاں امام میں ہوں قرآن پڑھنا میرا حق ہے اور اور تمہارا حق نہیں ہے تو تم نے کیوں پڑھا فرماتی ہیں حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالی کی یہ حدیث ہے جب نبی پاک نے یوں فرمایا ڈانٹا یہاں اس جب نبی پاک نے یوں ڈانٹا تو اس کے بعد صحابہ نے جہری نماز میں نبی پاک کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا انتا آ! انتا آ! اب پتا چلا گویا کہ کسی نے غلطی کی جی کہا جاتا ہے جو چپ نہ کر واقع تنباز نے غلطی کی تو گویا کہ یہ آئ نازل اور حضرت عبداللہ کے مسود کے لفظ وہاں میں بتا رہا تھا وہاں لفظ یہ خل تو نماز کی بات آئی جا نہیں خلف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں للقرآن کما امرتا. میں یہ کہہ رہا تھا یہ دیکھیے حضرت یہ میں نے پیش کیا حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو اور اسی طرح میں نے پیش کیا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو وہاں صاف لفظ میں کیا کہتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں مولوی صاحب مطالبہ پورا نہیں کر سکتے پھر ادھر ادھر اور خام جو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ذاتی ہٹ نہیں ہوگی کہ یہ چائے پیتا ہے میں پیتا ہوں تو آپ ترستے کیوں ہوں اگر آپ نے مطالبہ کرنا ہے میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں چائے پیتے اور سمجھے اب آج حضرت حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی انہوں نے جو فرمایا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان جو الی الامام لی ہو تم بہی فیزا کبرا جب وہ امام اللہ اکبر کہے فاکبرو تم بھی اللہ اکبر کہو پھر جب وہ اذا قرا تو وہ پڑھنے لگے تم چپ ہو جاؤ جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تم آمین کہو میں یہ بتا چکا ہوں مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے اور وہاں پہ مسلمان مسلم فرماتے ہیں ان کا استاد ہے سلیمان تیمی وہ فرماتے ہیں اس استاد نے مجھے یہ بات ہی بتائی ہے اور وہ پر کس جگہ ہے میں نے آپ کے سامنے صحیح ابو وانا پیش کیا وہاں لفظ ازا کبرا فبرو اس کے بعد آتا ہے اضا کرا جب وہ کرا کرے تم چپ رہو ازا کبرا فبرو وہ اضا کرا اور پھر آگے مسلم میں صاف لفظ موجود ہیں کہ جب وہ غیر محضوب کہنا ہے وہ تم آمین کہو گی میں. میں تو نہیں آتا غیر سورہ فاتح ہی ہے نا. وہ پڑے گا چپ رہنا ہے اور پھر جب وہ گا تو تم نے آمین کہہ دینا ہے یہ صاف لفظ ہے اس کے بعد میں صاف پہلے سے کہہ رہا ہوں اب بھی کہتا ہوں مولانا اگر ہمت ہے تو جھگڑا ہے مقتدی کا یوں آپ بھی بے شک واضح طور پر بتائیں نبی پاک نے فرمایا ہو امام یہ کرے مقتدی یہ کرے وہاں نبی پاک نے فرمایا ہو امام فاتحہ پڑھے تو تم بھی فاتحہ پڑھو اور جب وہ نظین کہے تم آمین کب ہو جب وہ اگلی صورت پڑھے تم جب ہو جاؤ پورے ذخیرہ سے کہتا ہوں آپ حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے مولانا وہ کہ مولانا ایک بار بار پھر وہ کہتے ہیں یہ مومنوں کو نہیں ہو سکتا یہ دیکھیے ابن کثیر ہے میرے پاس ابن کسیر ہے, چوتی اٹھانوے ہے یا لفظ یہ ہیں لفظ یہ ہیں کہ نبی اللہ رب العزت نے کے آگے حال و و کفار و کا مسئلہ کہوں قرآن خلاف کرتے تھے اور جو مومن بنتے ہیں اللہ نے ان کو اس کے خلاف کہا یعنی انہیں کہا کہ تم چپ رہو مومنوں کو کہا کہ تم چپ رہو ایفر لو آ کسی چپ رہو میں <تصفح> آیت کریمہ پیش کر چکا ہوں جس کا شان نظول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ تم بھی پیش کرو کوئی کسی ایک مقام سے یہاں انہوں نے ایک پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر وہاں لفظ یہ ہے وہاں لفظ یہ تھا یہ جو سفار بتا رہے تھے وہاں لفظ یہ تھا پہلے عنوان ہے دیکھیں فاتحہ کی بات نہیں اللہ فاتحہ آگے پھر وہ روایت ہے جو آپ نے پڑی تھی مولانا آپ کیا کرتے وہ کہتے ہیں فخر ماں تیسرا کو عبداللہ ابن عباس نے ماں بادل فاتح پیداب کیا ہے ماں باد ماں بادیو ذرا کردیا آپ نے جزاک اللہ جا دے پھر فرما نے فرماندے نے دی مناداد کیئے ذرا ایک بات اور نہ کھنے ہیں جے مناداد کیئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے ناست قبر چگڑانے کرو یہی جڑا ہات کسے لائے وہ ہات کوئی رویے سے چگڑا ہے, ہے لبنے موتا امام مالک صفحہ ان طرفہ من صلات ان جہا رفیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پار ہوئے جس نماز ہوا تو بالکل صحیح ہے سنوں منظور ہے تاری تاریف تو سی آ گیا جگڑا حق وہ نہ ملے کوئی ہونے کی کوشش کرے تو جھگڑا ہو گیا چار امام کرے گاڑا گا. نال رسول اللہ یہ تاریخ کرتی ہے سوالی موقع کیے. پیچھے سورج پہ نہ پڑھو یا جہاں آدمی انام پیچھے سورج پہ نہیں پڑتا وہ نمازی مطلب ہوا یہ ساری آواز ہو گئی پڑھو آتے سن میرا چیلنج نہیں لگا سکتے لوگ لے لو کہ جہی کراس جہری نمازہ رام خاصے تو علاوہ کراس تھی اے موتا ہے مالک دی تو دی اور لوگ گرا تو بعد آ گئے اور حضرت ابو برارا <تصفر> حضرت حضرت حضرت رضی اللہ ہو جلے روایت پیش کرو گے مجھے دیتے تھے قصور اپنے نکال آیا بلدہ ایسے رو کی بھرمایا وہ ہوا من کلام سہری اے سہری بتا نہیں حضرت نے پوڑھا رہا تو کلی نیر پاس آئے وہ اندر پاندان ناسوں نے کرا کیڑی کرا کے مولانا توڑا کیتا ہے وہ کہ امام نے کہتے ہیں مختلی پانے شریح نماد جہری نماد ہوئے اگر ایسے نماد اسے توڑا آگیتا ہے آئیسا لائے جو دیکھو مطلب کہ جاری رسول <سؤال> اللہ <سؤال> مان ہاں تو من ہو بنتا ہے جہرے کام تو رسول اللہ منع کرم تو ہونا ہے۔ ایت روایت نہ ہوتا وہی ہو جاندی ہے یا جا امام کے پیچھے سورت پاجا نہیں پڑنی چاہیے دعوی دے دے مطابق روایت پیش کرنی پڑے گی میں اردو کیا کہ اس روایت اس نمی جاہر کیتا تا تنالا جاہر تا تنالا اور ایک لفظ موجود نہیں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت بغیر نماز نہیں میں بالکل صحیح روایت میں اپنے پیچھے سرکشا نماز نہیں ہوں گی سامنے بغیر نماز نہیں ہوں تو بغیر نماز ہو جاتی ہے اور جہاں بندہ پیچھے نہیں او دی نماز یا یا ہو جاتی ہے روایت پیش کیسلم ترتیب وال حدیث پہلے اپنے پیش کی ترتیب روایت پڑھی پہنے اپنے سے رہو اور او میں بات, ہے اور دی. دی بات ہے رسول اللہ ہر حقیز کا دو گلا ایک دو آج مولی صاحب نے حرحمد اللہ حضرت علم کہ نہ پڑھ نہ پڑھتا لہذ امام دے پیچھے سورت پہ نہ پڑھو یا جڑا بندہ امام دے پیچھے سورت پڑھتا نہیں پڑھتا وہی نمازی ہو جاتی ہے بولنا چگڑا ختم ہو جاتا ہے میں پھر بھی پڑاں نے حضرت رضی اللہ بین مزو اللہ میں بڑی اچھی گل ہے نہیں فاتح. پہلا فاتح یا ثابت کرو شاید فرما فاتحہ اسلام کے اندر نماز پڑھی گئی ہے کوئی ایک نماز ایسی نہیں کوئی تراویز پڑھو لیکن وہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا ہے وہ زیادہ قرآن پڑھتا ہے امام خوڑا -خوڑا بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن سنانا مقصوص ہے دسو وہ کیوں کار میں سورج فاطہ پڑھتا ہے کیوں ہے؟ اگر ہے میں نے فرمایا بخاری اٹھا کے دیکھو بخاری اٹھا کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ فرما نے آدمی نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نماز نہیں اٹھاؤ, ابو دعود اٹھاؤ, اٹھاؤ, را را رسول اللہ, پچھتے نے. اللہ دے نبی امام پیچھے فرمایا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا اگر پیش نہ پڑھتا وہ ہو جی بار بار زور دے رہے ہیں حضرت ابو ہرا کی روایت پر مولانا اس کی صنعت کے اندر اللہ ہے اس کے متعلق یہ دیکھیں تہذیب و تہذیب میرے پاس ہے اس کی جز آٹھ اور صفا ایک سو ستاسی وہاں لفظ موجود ہے یا یا ابن کہتے ہیں حدیث ہوں اس کی حدیث حجت کوئی نہیں اور اس کے ساتھ آگے وہ کہتے ہیں ان سیام شعبان کی روایت ہے اس کو بھی کہتے ہیں مقام پہ موجود نہیں ہے کوئی پکا راوی لاؤ اس کی حدیث پیش کرو اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اور میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو ریرا کی حدیث صحیح کیا ہے دیکھیے یہ کتاب القرا ہے میرے پاس اور اس کی حدیث نمبر ہے چار سو چار یہاں حضرت ابو فرماتے ہیں پاک نے فرمایا کوئی نماز بھی ہو تو ان ملک فاتحہ نہ پڑی جائے تو وہ خداج ناقص ہوا کرتی ہے مگر اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ کوئی نہیں پڑتی ہے پھر ناقص نہیں ہوگی یہ میرے پاس موجود ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور صاف साफ کی بات آئے گی دیکھیے حضرت ابو ہریرا فرماتی हैं یہ नसाई شریف ہے یہ اس نسخ کا سفا ترانوی ہے اور یہاں لفظ موجود ہے کہ قال رسول اللہ, صلی اللہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا انسم اللہ یہاں لفظ موجود ہے امام اس لیے ہے کہ اس کی ابتدا کی رائے جب وہ اللہ اکبر کہ نہ پڑھو پیش کر چکا ہوں یہ حدیث ہے حضرت ابو اللہ تعالیٰ جب وہ تم چپ رہو چپ رہو مولانا کہتے ہیں نبی پاک تو فرماتے ہیں چپ رہو یہ فرماتے نہیں چپ نہ رہو لو پڑھو اور یہ میرے پاس ہے بخاری شریف حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں وہ نبی پاک رکو کے اندر تھے حضرت ابو بکرہ رکو کے اندر آ کے شامل ہوا رکو کے اندر جو تھے رکو کے اندر حضرت ابو بکرہ ساتھ شامل ہو گئے فاتحہ نہیں پڑی رکو کے اندر شامل ہو گئے اور پھر یہ نبی پاک کے سامنے ذکر کیا گیا نبی پاک نے فرمایا زادق اللہ ہرسن اللہ تعالیٰ تیری حرص کو بڑھائے اور لا بلا ت اور ایک دوسرے لا تو جو بھی ہو اور یہاں میں چیلنج کر کے کہوں گا مولانا کو اب نبی پاک کے سامنے وہ آیا ہے اور رکوع کے اندر وہ شریف ہوا ہے اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوتی تو نبی پاک اس کو فرماتے ابو بکرہ ت نے میرے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو رکوع کے اندر شامل ہوا ہے پہلے اٹھ اپنی نماز کی اپنی نماز کو تڑڑا اس رقاب کو پڑھ لیکن میں نے چیلنج کر کے کہوں گا پورے ذخیرے حدیث کے اندر ایک حدیث بھی بتا سکتے کہ نبی پاک نے اس کو رکاب کے دیکھنے کا اور بیٹھنے کا کہا ہو یہ حدیث بخاری شریف کی بتاتی ہے جو رکوع کے اندر آ کے شامل ہو گیا اور اس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہو گئی پتا چلا فاتحہ کا پڑھنا ضروری کا ہی نہیں فاطیہ کے پڑھنے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے مولانا یہ دیکھیں میں ابتدا سے میں نے پیش کیا قرآن پاک کی آیت کو اور اس کا شان نزول صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور میں نے پہلے بھی چیلنج کیا اب بھی چیلنج کرتا ہوں اس کا جواب نہ یہ دے سکے ہیں اور نہ یہ جواب دے سکتے ہیں میں نے حضرت ابو مسافری کا صاف فرمان جو نبی پاک سے انہوں نے نکڑ کیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم جھپ جب رہو جباہ آئی آیا حضرت ابو حریرہ کا نے بتایا اور اس کا جباہ آئی آئے گا انشاءاللہ اور اس سے پہلے جو حضرت ابو حریرہ کی حدیث سنا چکا ہوں مولانا یہ کہتے ہیں اس نے پیچھے اونچا پڑا دیکھئے جو میں صاف لفظ جو بتا رہا ہوں وہاں لفظ یہ ہے موتہ مالک میں بڑا چہری نماز کے اندر وہ آیا نبی پاک نے اس سے پوچھا تو اس نے یوں نہیں کہا کہ جی میں اونچا پڑیا یا اس روایت کے اندر جہر کا لفظ ہو کہ نبی پاک کہ اس نے جہرن پڑا ہو کوئی تن موجود نہیں ہے اس نے کرا کی تھی اور نبی پاک نے لفظ فرمایا تھا اناظ اور میں بتا چکا ہوں منازع کا معنی یہ ہے گویا کہ حق ہے امام کا نبی پاک کا اس نے پڑھا تو کیوں پڑا اس کا جواب نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے حضرت ابو بکرا رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اب پیش کر چکا ہوں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صاف پیش کر چکا ہوں اور انہوں نے جو حضرت ابو حریرا کی حدیث بتائی تھی میں بتایا کہ اس کے اندر ابن عبد الرحمان راوی ضعیف ہے وہ پکا نہیں ہے وہ پختہ نہیں ہے اب مولانا کے پاس مسئلہ تو ہو گیا نا کوئی کہ اب روایتیں لائیں تو کہاں سے لائیں حضرت ایک مولانا نے دانے مکان میں وقت اختیار نیا میں اپنا ٹین بھی تینوں دینا تھے مولانا باری مقرر ہے اپنا وقت اب پورا کرنا پڑے گا اب پتا چلا کہ اس وقت آپ کیوں کہتے تھے کہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو ہمیں ہم हम زیادہ کا مطالبہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم نے مسئلہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا اور اب تک ہماری روایات بڑی باقی ہیں آپ تھوڑا وقت اس لیے مانگتے تھے کہ جی وقت پورا کرنا اوکھا ہے یہ <laughs> میں روایت پیش کرنے لگا ہوں مجموعہ زوایت سے سفاش کا ایک سو نو ہے حضرت عبداللہ ابن کو ہے نا رضی اللہ ہو صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا صحابی ہے وہ فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا منكم با جی کسی نے میرے ساتھ کراد کی ہے میرے پیچھے کسی پڑھے آئے کالون ہم آگے انہوں نے کہا مقتدیوں نے ہاں جی ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے یہاں بھی دیکھنا نبی پاک سوال کرتے ہیں کہ کسی نے میرے پیچھے پڑھا معلوم ہوتا ہے کوئی کام ایسا ہو گیا جو نبی پاک نے بتایا ہوا نہیں تھا اگر بتایا ہوا ہوتا کہ میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو یا کچھ پڑھا کرو تو نبی پاک کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی نبی پاک نے اس لیے پوچھا کہ کوئی نیا کام ہو گیا کوئی غلط کام ہو گیا صحابہ نے آگے سے مقتدیوں نے بتایا ہاں جی اسیہ کے پڑھے ہے تو نبی پاک نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَكُولُ میں کہتا تھا کہ مَا لِيَا اُنَازَو الْقُرَانِ یہاں بھی وہی لازارہ ہے مَا لِيَا جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب انسان بڑے غصے میں آ جائے اور کسی غلط کام پہ ڈاک دے وہ لفظ استعمال کیا کرتا ہے مالیا جیسے سلیمان علیہ السلام نے استعمال کیا تھا نبی پاک نے وہی لفظ استعمال کیا ہے اس آدمی کے متعلق جس نے نبی پاک کے پیچھے پڑا پھر آپ نے بنایا